الحمد لله وكفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفا أما بعد فعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء توتيك لها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة فشغرة خبيثة لجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله العزيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفطه قولي آمين يا العالمين فلما يتجيبا اور کل میں ان دونوں کی مثال ان دونوں کے انسانی زندگی پر پڑنے والے اثرات اور انسانی عمل کے ساتھ ان کے تعلقات بھی ان دو آیات میں اللہ تعالی نے انتہائی وضاحت کے ساتھ کیے ہیں کوئی چیز کوئی زنجیر انسان کو اتنی سختی کے ساتھ جکڑ بند نہیں کرتی جتنی سختی کے ساتھ اس کے موروثی عقائد اس کو جکڑ بند کر کے رکھ عقائد کے نام پر ماں باپ نے جو چیز بچپن میں انسان کے اندر انسٹال کر دی اس لیے کہ وہ بچپن میں ماں باپ آئیڈیل ہوتے ہیں بچے سب سے زیادہ عالم ہوتے ہیں سب سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں بچے کے لیے تہذا اس وقت اس نے اپنا آپ بالکل ان کے سامنے کھولا ہوتا ہے جو ان کی مرضی ہوتی ہے وہ اس میں کرتے جاتے گزشتہ میں, بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اقبال کہتا ہے کہ کسی کا فیض نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت حاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کس نے ٹرین کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو موقع نہیں ملا اسماعیل کو اسماعیل بنایا کس نے حاجرہ نے تو ماں باپ کیونکہ اس کا آئیڈیل ہوتے ہیں بعد میں جب مدرسے جاتا ہے تو استاد اس کے آئیڈیل ہو جاتے ہیں ان کی نظر کرم کا محتاج ان کی فیور گین کرنے کے لیے کبھی سرسوں کا ساگ کے لا کے دیتا ہے نیا تو کیلکولیٹر لے جاتا ہے ٹیچر کے لیے ہدیے دیتا ہے تاکہ اس کی ٹیچر کی فیور گین کرے اس کی توجہ لے وہ آئیڈیل ہوتے ہیں ماں باپ اس کے آئیڈیل ہوتے ہیں لہٰذا وہ جو کچھ بھی انسٹال کر رہے کبھی بھی انسان اس کو اپڈیٹ نہیں کرتا انہوں نے کہا بیٹا آپ کو ہم نے پھول سے توڑایا یا کوئی فرشتہ آیا تھا وہ گھر میں چھوڑ گیا ہم اسپتال دے گئے تھے پیسے دے کے لے کے آئے ہیں وہ اسی طرح سمجھتا رہتا ہے لیکن جب اس کے مشاہدے میں ایک چیز آتی ہے تو پھر اسے پتا چلتا ہے یہ تو بڑے شریف لگتے تھے لیکن جھوٹ بولتے رہے ہیں میرے ساتھ یہ چیز چونکہ مشاہدے میں آ جاتی ہے لہذا انسان اس کو بدلی کر لیتا باقی معاملات کو نہ وہ چھیڑتا ہے نہ چھیڑنا چاہتا ہے وہ جو چار سال یا پانچ سال کے بچے کے اندر عقائد بھر دیتے ہیں رسم و رواج ماں باپ بھر دیتے ہیں وہ بعد میں ڈاکٹر بن جائے انجینئر بن جائے پروفیسر ہو جائے پی ایچ ڈی کر لے عقائد کے معاملے میں وہ چار سال کا بچہ ابھی جو آپ نے تماشا دیکھا محرم کے دوران ٹی وی پہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے پروفیسر اور بڑی بڑی پروفیسرائیں آتی نہیں اجڑی ہوئی لپسٹک کے بغیر تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے چار سال کے بچے کے بدن کے اوپر کسی بوڑھے کا سر رکھ دیا گیا ان کی سوچ ان کی باتیں کہانیاں کوئی بھی ایسا آدمی جو پڑھا لکھا ہو وہ وہ کہانیاں بالکل ان لاجیکل عقائد کے معاملے میں وہ میرے بچے ہیں موروسی عقائد انسان کے لیے وراثت کی طرح بڑے مقدس ہو جاتے ہیں وہ موروسی ہوتے ہیں ماں باپ سے منتقل ہوتے ہیں لہٰذا بڑے مقدس ہوتے ہیں اور ان کی آپ اندازہ کریں کہ جو جکر بندی ہوتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی اس کی راہ میں سب سے بڑی جو رکاوٹ تھی وہ یہی موروسی عقائد کی جکر بندی تھی انج وجدنا آبا نہ کزال کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے مانگ دلیل ہاتھوں برانو تم جن سے تم مانگتے ہو ایشما کم کیا تمہاری سنتے ہیں جب تم بلاتے ہو پکارتے ہو ان سے مانگتے ہو او ینفا او نکم یا تمہیں نفع دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں وجدنا آنا کزا لو سو گلوں کی کوئی غلط ہے بہت پانی کا کوئی حال یہ نواب ٹیوب ہے ہم نے ماں باپ دادا کو یہ کرتے پائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی جواب دیا گیا کیا دلیل ہے دلیل یہ پیو دادا یہی کرتا آیا تو آج بھی بڑے بڑے, بڑے پروفیسر بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے تعلیمی نصاب لکھنے والے عقائد کے لحاظ سے چار سال کے بچے کہانیاں سٹوریاں حضرت امام حسین رضیلہ عنہ سے منسوب ایک واقعہ ہوا ہے اسلامی تاریخ ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے سوائے شور کے تین دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں ہے حضرت امام حسین رضی اللہ کالانو دل تو میرا بھی کرتا ہے علیہ السلام کہنے پر اس لیے کہ بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوں زبان پہ چڑھا ہوا ہے لیکن رضی اللہ کالانو اس لیے کہہ رہا ہوں حالانکہ ان کی صحابیت بھی تسلیم شدہ نہیں صحابی کے لیے بالغ ہونا ضروری حالت اسلام اور حالت بلوغت میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے صحبت پائی وہ صحابی ہے. یہ بالغ نہیں ہوئے تھے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات لیکن ہم رضی اللہ تعالیٰ نو اس لیے کہتے ہیں کہ اب تو لوگوں نے امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ کہنا شروع کر دیا مولانا شاہ منورانی رضی اللہ تعالیٰ ہو گئے ہیں تو اب ہمیں رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن علیہ السلام یہ نبیوں کا رینک جب بھی کسی کے ساتھ لکھا ہوگا آپ علیہ السلام تو اس سے مراد ہوگا یہ کسی نبی کی بات ہو رہی ہے جب لکھا ہوگا آپ اس کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ نہور اوپر رہے یا زواد پڑا ہوگا تو یہ اس چیز کا نشان ہے کہ یہ صحابی کی بات ہو رہی ہے اور جب آپ لکھا ہو اور اوپر اس کے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہو تو اس سے کیا مداد ہے یہ مسئلہ علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے یہ رینک صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی کسی نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیونکہ اللہ نے یہ کہا کہ ان اللہ ملائ کہتا ہوں یو سلونہ اعلی یوں نہ نہیں پڑھ رہا ہے پڑھتا رہے گا مزارے استعمال کیا ہے تو یو سلونہ عالنبی تو صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا ہے علیہ السلام نبیوں کا رضی اللہ تعالی نو صحابہ واقعہ ہوا اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہوئے اگر ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیانو بھی شہید ہوئے بڑا پیارا شیر ہے وہ کہتے ہیں کہ شاہد اس پہ کرب و بلا ہے شاہد اس پہ میدان کرب و بلا ہے فقط ایک اللہ ہی مشکل پیتا ہے اگر کوئی مشکل کشائی کو کر سکتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کی مشکل کشائی کر میدان اس چیز کا گوا ہے کہ نہیں یم سس کا یم سس کا اللہ فلاح کا اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے حضرت عثمان غنی رضی شہید ہوئے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ ہماری تو تاریخ درخیز ہے خون دینے کی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نہیں گرا یہ خون دینا تو اسلام کا شیوا ہے جس دین کی حفاظت کے لیے حضرت محمد سہن رضی اللہ تعالیٰ نے سر کتاب بکول لوگوں کے اسلام کو کوئی ایسا خطرہ نہیں اگر ایسا خطرہ ہوتا تو بہت سارے صحابہ موجود تھے مکے میں تھے مدینے میں تھے صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غیرت صرف حضرت محمد سہرضی تعالیٰ عنہ میں تھی باقی کسی میں نہیں بائی د جس اسلام کی حفاظت میں انہوں نے سر کٹایا ہے وہ اسلام ہے کہاں آپ نے تو جو اس کے بعد پروگرام شروع کیا ہے وہ دین تو بعد میں بنا ہے یہ ماتم دین کا مذہبی جوش و خروش تھے یہ مذہب کب سے بنا پیٹنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ یہ پیٹنا اور بال کھینچنا اور کپڑے پھاڑنا یہ تو زمانہ جہلیت کی رسوم میں سے ہے یہ پیٹنا مذہب کب سے بنا جب حضرت ماملہ کی شہادت کے بعد جن لوگوں نے بلوا کے انے بعد میں ان سے الگ ہو گئے تھے جیسے یہاں ایجنٹ پیسے لے لیتا اور یہاں آنے کے بعد کام کوئی نہیں دیتا آنکھیں پھیر لیتا بندے کو رستے میں اتار دیتا ہے انہوں نے اسی طرح کیا آنکھیں پھیر گئے ان کی شہادت ہوگی بعد میں ان پر پچھتاوے کا حملہ ہوا کہ یار ہم نے کیا, کیا؟ کہاں سے انہیں بلایا اور سہرا میں لا کے ان کو شہید کروا دیا تو اتائی بن ایک گروپ ان کا اٹھا تھا جس نے سب سے پہلے امام حسین رج کی قبر پر جا کر ماتم کیا پچھتاوے کا ماتم تھا وہ وہ اپنے آپ کو اس لیے مار رہے تھے کہ ان کا قصور تھا اس کے بعد یہ مذہب بن گیا وہ تو پشتابے میں پیتے تھے نا اپنے آپ کو سزا دی بعد والوں نے اس کو مذہب بنا لیے بڑے بڑے پروفیسر بڑے بڑے ڈاکٹر جب بات کریں گے قرآن و کی اس نے کو یہ کہا سا کے لیے یہ پیغام جب اس نے یہ شیر کہا تو سامنے عجیب عجیب فلسفی جس مذہب کی جس دین کی حفاظت کے لیے امام رضی اللہ سحر نے سر کٹایا کی کیا وہ وہی ہے جو تین سو پچپن دن ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں ہم دس دن کے مسلمان ہیں دس دن صرف اسلام آتا ہے پاکستان ٹی وی پر جب توفیں بھی اجڑی ہوئی ہوتی ہیں جب اداکار زنجیریں پہن کے فوٹو بناتی ہیں کالے کپڑوں کے ساتھ اور اسٹوڈیو بھی ویران ہوتے ہیں شاہی محلہ بھی ویران ہوتا ہے دس دن کے مسلمان دسویں دن شام کو مٹھائی بٹتی ہے اور پھر ترو تارا ترو ترو تارا تارا شروع ہو جاتا جو چیز دس دن حرام رہی ہے باقی تین سو پچپن دن اس کو کس نے حلال کیا اور جو تین سو پچپن دن حلال تھی وہ دس دن کس نے حرام کی ہے قرآن تو کہتا ہے کہ اپنی مرضی سے حلال اور حرام مت کرو مولویوں کی مرضی سے حلال اور حرام مت کروا مولوی تمہارے خدا ہوں گے من انہوں نے اپنے درویشوں اور اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ خدا بنایا ہوا تھا عبداللہ اپنے سلام رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم تو انہیں خدا نہیں سمجھتے آپ نے فرمایا تم ان کے حلال کردہ کو حلال سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے جی اور حرام کیے تو حرام سمجھتے ہو کہ نہیں جی تو فرمایا یہی تو اللہ کا کام ہے یہی تو اللہ کا کام ہے حلال کرنا اور آرام کرنا یہ دس دن اچھا اس پہ مستضاد یہ کہ جی محرم میں نکاح نہیں کرنا حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کا اپنا نکاح محرم میں ہوا دیکھیے اللہ کے کام اللہ کو پتا تھا لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشاہ بنانا ہے ساری زندگی ان کی مشکلوں میں گزری اپنی انہیں مشکلوں میں ڈالے رکھا کال کو یہ نہ کہ علی مشکل کچھ پتہ چلے اگر مشکل کشاہ کرنی ہوتی تو سب سے پہلے اپنی نہیں کرتا آنکھیں دکھتی تھیں آپ نے وہ روایت پڑی ہوگی حالانکہ وہ روایت بھی اس کی حقیقت کوئی نہیں کہ میری آنکھیں دکھتی ہیں گو میری ٹانگیں پتلی ہیں مگر پھر بھی میں آپ کا ساتھ دوں گا چار سال کا ایک بچہ پانچ سال کا اٹھ کے کہہ رہا ہے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تو ان کے ان الفاظ پر جو ہے وہ ہنسی مچ گئی ہے اور بات بھی ایسی ہے آپ سوچے آپ کے بھی چار پانچ سال کے بچے ہیں کہ بڑی سنجیدہ بات ہو رہی ہے اور ایک چار پانچ سال کا بچہ کہتا کہ جی میں یہ کام کروں گا لیکن بہرحال وہاں جو بلوایا وہ یہ ہے کہ گو میری آنکھیں دکھتی اور میری ٹانگیں پتلی غزوہ خبر میں جب حضور نے جھنڈا دینے کا ارادہ کیا تو فرمایا میری آنکھیں دکھتی ہیں اشوبے چشم ہیں۔ ایک دفعہ حضور نے ان سے کہا کہ علی تم کھجورے نہ کھایا کرو یہ اشوبے چشم پہ اچھی نہیں ہیں ان کی ایک آنکھ میں مسلسل اشوب چشم رہا تو کہنے لگے اللہ کے رسول وہ جو ٹھیک والی ہے میں اس کی طرف سے کھا رہا ہوں ساری زندگی اپنی آنکھ دکھتی رہی کوئی مشکل کچھائی کو نہیں ان کا سارا دورے اقتدار جنگوں میں گزرا کوئی مشکل کشائی کو نہیں ہو خود بھی شہید ہو گئے کوئی مشکل کشائی کو نہیں ہو بیٹا شہید ہو گیا پوری فیملی سوائے ایک بچے کے شہید ہو گئی کوئی مشکل کچھ کو اللہ کو پتا انہوں نے آگے چل کے محرم میں نکاح حرام کرنا ہے اللہ نے فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح اکیس محرم کو کروایا اب بتاؤ نہیں ہوتا تو ان کا کیسے ہو گیا یا یہ شہادت کے بعد حرام ہوا تو وہی کس پر نازل ہوئی ہے؟ کہ دی شہادت سے پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ شہادت سے پہلے تو یہ جائز تھا بعد میں یہ حرام ہوا اگر بعد میں حرام ہوا تو کس نے حرام ہوا دین تو حضور کے زمانے میں مکمل ہو گیا تھا علی محکم القم دین اس وقت مکمل ہو گیا دین کے نام پر اس کے بعد کوئی چیز ایجاد نہیں کی جا سکتی آپ اس کو سوشل ریچول کہہ رہے ہیں, آپ اس کو نظری ضرورت کے تحت کہہ لیں لیکن دین کے تحت آپ اس کو نہیں کہہ سکتے دین اس دن مکمل ہو گئے صرف وہ نہیں باقی لوگ بھی جتنے ہیں ان کے یہاں بھی جو رسوم ہیں بڑی عجیب بات ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ دو دھاری تلوار ہیں مگر ہم نے اسے اس طرح پڑھا ہی نہیں جس طرح کلمہ پڑھنے کا حق ہو ایک طرف کلمے کے لا ہے لا کی دھار ہے اور دوسری طرف اللہ کی دھار ہے یہ دو دھاری تلوار لا سے وہ صاف کرتا ڈیلیٹ کرتا ہے تمام پہلے موروسی عقائد و رسوم و رواج کو اور اللہ کے ساتھ انسٹال کرتا اسلامی نظریہ اسلامی عقائد اللہ سے پہلے لا ہے ہر اطاط سے پہلے نافرمانی ہر عاجزی سے پہلے غرور ہے اتات ہو نہیں سکتی جب تک کہ نافرمانی نہ ہو اتات کس کی اللہ کی اور نافرمانی کس کی غیر اللہ کی اس کی بھی اتات اس کی بھی اتات یہ پیرالل سسٹم چل نہیں سک بہت بڑا دھوکہ ہے پہلے اسلام جب آیا جا ہم جب ہوش سنبھالتے ہیں تو ہم خالی نہیں ہوتے بہت سارے پروگرام ہمارے اندر فیڈ ہوتے ہیں انسٹال ہوتے ہیں کچھ ہڈن ہوتے ہیں کچھ ڈیسک ٹاپ پہ ہوتے ہیں جب وہ موقع آتا ہم کلک کرتے ہیں وہی پروگرام آ جاتے فلاں شریف گیارہویں شریف کونڈے شریف فلاں شریف یہ سارے ہمارے ماں باپ کے انسٹال کردہ ہیں قرآن کے نہیں ہے اسلام کے نہیں ہے. اس کا نہ اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ساتھ لا کے ساتھ آپ نافرمانی کریں گے اللہ کے ساتھ آپ اطاعت کریں گے میں سب کا نافرمان ہوں سوائے اللہ کے اللہ, اللہ میں سب کا باغی ہوں سوائے اللہ کے اللہ میں سب سے کے سامنے آنکھیں اٹھا کے رکھوں گا گردن اکڑا کے رکھوں گا سر اٹھا کے رکھوں گا مگر سوائے اللہ کے اس کے سامنے جھکوں میں ہر چوکھٹ سے بے نیاز گزر جاؤں گا سوائے اللہ کے وہاں میں اپنا دامن پھیلاؤں جب تک یہ نہ ہو لا سے نفی نہ ہو لا سے دوسروں کی نافرمانی آپ نہ کریں ان کی نفی نہ کریں ان خداؤں کو نہ چھوڑیں ایک نئے خدا کا اضافہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ تعالی شیئرنگ میں نہیں رہتا میں پہلے بھی ارد کرتا ہوں رام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ہم ان کو خدا تو نہیں مانتے ہم مجرم تو ہیں مشرق تو ہیں جب ان کو خدا مانے ہم نہ خدا داتا کو مانتے ہیں نہ خدا ہم غریب نواز کو مانتے ہیں نہ ہم خدا جو ہے وہ فلاں کو مانتے ہیں یہ بات مکے والے بھی کہتے تھے ماں نہ اللہ لی ریب نا الا اللہ زلفا ہم انہیں خدا نہیں سمجھتے ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کے قریب لے جائیں مانا بوب اللہ لیو کر ربونا اہل ہم تو اس لیے ان کی بندگی اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں حلوے مانڈے رکھتے ہیں تو جیسے جج سے ملنے کے لیے ریڈر کے منہ میں ہڈی دینی پڑتی ہے جج خریدنے کے لیے ڈائریکٹ جج سے کوئی نہیں بات کرتا مَا نَعَبُدْهَمْ إِلَّا لِيُقَرِبُونَ إِلُّ اللَّهِ ایک عورت اس کا نکائق بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے اس کو وہ اپنے شور تسلیم کرتا مگر سارے حقوق کسی دوسرے مرد کو دیتی ہے اور جب اسے اعتراض کریں تو وہ کہے میں اس کو فشور تو نہیں نہ مانتی اور تو میں اسی کو مانتی ہوں نا میں مجرم تاپو جاپو کہیں گے میرا ختم ہے یہ میرا گھر والا ہے میں اس کو گھر والا تو نہیں نہ کہتی گھر والا تو اس کو کہہ رہی ہوں اللہ تو ہم اسی کو کہتے ہیں نا گو مانگتے ہیں مانگتے غریب نواز سے مانگتے ہیں بابے شاہ اکمال سے ہیں لیکن ہم ان کو اللہ تو نہیں نہ کہتے اللہ تو ہم اسی کو کہتے اس عورت کی دلیل ٹھیک ہے یہ تو اور بڑا جرم ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ روحانی زنا ہے یہ روحانی زنا ہے بندے ہو تم رب کے مانگو کسی غیر سے بیوی ہو تم کسی شور کی اور وہ شور غیرت تمہیں بھیج دے کسی مرد کے پاس کے اس سے شاپنگ کروا کے لے آؤ کپڑوں کا جوڑا اس سے لے لو کانٹے اس سے لے لو چوڑیاں اس سے لے لو فلاٹ اس سے جا کے مانگو پڑوا ہے کہ نہیں راب کو کیا سمجھا تم نے وہ عبادت اپنی کروائے نمازیں تم سے اپنی کروائے اور تقدیریں بدلنے کے لیے تمہیں کہا غریب نوازیں بدلوا کے لے آؤ کیا سمجھایا تم نے اللہ کو وہ ما قدر اللہ حقاقرے سے سمجھے کیوں گزم بھر کے اللہ کو اس نے کیا کہا ہے ان اللہ یقر وہ اکثر مع دوں میں قتل معاف کر دوں گا میں چوری معاف کر دوں گا نماز نہیں پڑی میں یہ بھی معاف کر دوں گا روزے نہیں رکھے میں یہ بھی معاف کر دوں گا لیکن یہ جو تم نے روحانی زنا کیا ہے نا میں یہ معاف نہیں کروں اگر ہاتھ کسی کے آگے پھیلایا ہے میں کبھی معاف نہیں کروں وہ اپنی نماز پڑھواتا ہے اپنا روزہ رکھواتا ہے تو کہتا قال رب کو مدرو تمہارا رب کہتا ہے جب بھی تمہیں کوئی تکلیف ہو کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگنا تم یہ بانا بھی نہیں کر سکتے جی ہم گئے تو تھے دفتر بند تھا چیئر پہ کوئی نہیں تھا مجھے ایمرجنسی تھی میں مجبور پڑوسیوں کے گھر چلی گئی نہیں لا خودہ سنا ولا والا نوم وہ سوتا نہیں فرمایا وہ اونگتا بھی نہیں یا نا کیوں یہ بات اس نے بتائی ہے یہ بات کہنے سے لا خدو سنا ولا والا نوم وہ ہم سے شاباش لینا چاہتا تھا نہیں اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ رات کو اگر سوتے میں بھی کروٹ بدلو تو یہ مت سمجھنا کہ کرسی پہ کوئی نہیں ہوگا کہیں وہ ریسٹ نہ کر رہا ہو وہ بالکل ہوشیار بیٹھا ہے مانگو بخاری کی حدیث متفق ان علا حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو رب سے مانگو تم نمک مانگو تو رب سے مانگو کسی سے سوال مت کرو بیت لیا اس بات پر کہ تمہارا کوڑا اگر گر پرے تو نیچے اتر کے خود اٹھاؤ گے اور رب نے جوانی دی ہے رب نے صحت دیا ہے کسی سے مانگ کے گلہ نہ کرنا میرے جوڑ کام نہیں کرتے مجھے اٹھا کے بیت لیا بیت کہ مجھ سے بات کرو کہ اگر تم گھوڑے کی پیٹ پر ہو جب آدمی گھوڑے یا کروزر میں ہو تو تکبر تو ہوتا ہے نا تو پھر کسی کو کہتا بھائی صاحب یہ بار اٹھا کے دینا فرمایا تیری وہ تیری بیماری کا علاج اس کوڑے میں رب نے رکھا تو نیچے اتر کے اٹھائے گا نا وہ جراثیم وائرس مر جائے گا تکبر والا اور اگر تو نے کسی سے سوال کیا تو یہ رب پر گلہ ہے فرمایا زانی سے جنا بوڑھے سے جنا اور نوجوان سے کہلی سستی اللہ تعالی کو سخت نفسند بوڑھے آدمی سے جنا اور جوان سے سستی پانی کے لیے دوسرے کو کہنا کوئی کاپی پینسل ہے کسی دوسرے کو کہنا اٹھا کے دے دو نکال کے دے دو جیسا کہ آج کل کے نوجوانوں کا شیوا ہے تو لوگ جو پرانے ہیں وہ تو دعائیں کرتے اللہ اپنے ہاتھ پیروں سے چک وہ یہ نہیں چاہتے کہ پانی کا گلاس بھی کسی سے مانگے میرے والد صاحب زندگی میں کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا پاؤں دبا دو سر دبا دو میں نے ان سے ایک دو دفعہ کوشش بھی کی کہنے لگے پتر میں عادت خراب نہیں کرنا چاہتا کہ بعد میں میں عادی ہو جاؤں پھر میں اپیلیں کروں یار تم میرا سر دبانا تم کہ میں ضروری کام سے جا رہا ہوں جس رات فوت ہوئی ہے گڑے سے پانی ڈالا ہے گولی کھائی ہارٹ اٹیک ہوا تھا گولی کھائی ہے اپنے پیپر سنبھالے گاڑی میں بیٹھ کے مر گئے ہیں. کوئی مجبوری نہیں کوئی کسی کی محتاجی نہیں اب بھی افسوس کرتا ہوں کہ خدمت کرائے بغیر چلے گئے ایک آج کا جوان یہ حدیثیں اور یہ کلما بندے کے پاس ہو اور پھر اس کا عقیدہ درست نہ ہو قرآن اور کرتا کیا ہے یار اگر یہ عقیدہ بھی درست نہیں کرتا پھر نماز کی نہ رکاتے بتاتا ہے نہ اس کا طریقہ بتاتا ہے زکات کا نہ نصاب بتاتا ہے حج کے مکمل طریقے نہیں بتاتا قرآن پھر کیا کرتا ہے قرآن عقیدہ ہی تو دیتا ہے عمارت پینڈ کرتی ہے عقیدے پر اور درخت پینڈ کرتا ہے جڑوں اگر عقیدہ خراب ہے امال کی کوئی حیثیت ہی نہیں جتنے ہوں گے اتنے ببال ہی ہوں گے آپ نے پڑھا نا منسلح یورائف کا دشرکھا جس نے ریاکاری کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا اے اللہ کے رسول نماز میں شرک کیسے ہو سکتا ہے فرما